وكفاء والصلاة والسلام على عباده الذي اصطفاء أما بعد قعد بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لنا صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وأنا أول المسلمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أعطى لله احب علّہ و ابغب اللہ و قبستان کا صلی اللہ علیہ وسلم اور یسری اربل پہلے ہم اس بات کو سمجھ لیں تو خلوص اور اخلاص کس کو کہتے ہیں اللہ تعالی نے بڑے بہترین پرائے میں بندہ مومن کی زندگی کا نقشہ کھینچا بلکہ اسی کے ساتھ بندہ مومن کی موت کا نقشہ بھی کھینچا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا گیا خود ان نسلاتی و نسو کی ابھی آپ کہیے کہ یقیناً میری نماز اور میری قربانی و محیا امام تھی اور میری زندگی اور میری موت للہ رب العالمین دو جہانوں کے پردگار اللہ کے لیے ہے اس میں بڑا لطیف پیرایا ہے اگر آپ دو چیزیں اوپر رکھیں ان میں سلاتی وہ نماز قربانی اور دو چیزیں اس کے نیچے رکھیں درمیان میں اور لگا دیں بڑا سا نماز اور قربانی اور میری زندگی نماز کے نیچے آئے گی اور میری موت قربانی کے نیچے آئے گی نماز اور قربانی زندگی اور موت بندہ مومن کی ساری زندگی نماز ہی ہوتی ہے نماز اللہ کے احکامات کو ماننے کی تربیت ہے ہم وضو کے فرائض کا خیال رکھتے ہیں وضو کے مفاسد کا خیال رکھتے ہیں کسی کو پتہ چلے یا نہ چلے ہمیں پتہ چل جائے وضو ٹوٹ گیا تو ہم نماز توڑ دیتے ہیں یہ ہمیں تربیت دی گئی ہے کہ اللہ سے اس طرح ڈرو کہ تمہیں یہ معلوم ہو جائے کہ کسی کو پتا چلے یا نہ چلے اللہ کو پتا چل جاتا ہے کہ میرے ساتھ یہ حادثہ ہو گیا ہے حادث ہو گیا ہے لہذا جب دکان میں جاؤ مجلس میں جاؤ بازار میں جاؤ میدان جنگ میں جاؤ تو وہاں بھی اس چیز کا استحضار رہنا چاہیے اور یہ بات تمہارے دماغ میں رہنی چاہیے کہ جس طرح اللہ کو تمہارے وضو ٹوٹنے کا پتہ چلا تھا اسی طرح تمہارے کام تولنے کا بھی اسے پتہ چل گیا ہے جھوٹ بولنے کا بھی پتہ چل گیا ہے یا عالم و خواہ اگر تون نے کسی کو بد سے دیکھا ہے کسی کو پتہ نہیں چلا جس کو نے دیکھا ہے, شاید وہ بھی تمہیں بھائی سمجھ رہی ہے اس کو بھی پتا نہیں چلا اور جو تمہیں گھر لے کے گیا وہ بھائی سمجھ کے گھر لے کے گیا ہے یا سالہ سمجھ کے گھر لے گیا ہے لیکن جاننے والے کو پتا چل گیا تو نے کس نظر سے دیکھا یا علام خاطی خیاانت کو بھی جانتا تو بندہ مومن اپنی ساری زندگی میں یعنی زندگی کے جتنے بھی فیلڈز ہیں اس کی سوشل ہو اس کا اکنامک ہو جو بھی اس, کا اس کی فیلڈ ہے وہ عدالت میں بیٹھا ہے اور اسے پتا ہے کہ اس میں فیصلے میں کہاں اس نے ڈنڈی ماری ہے اس کے رب کو بھی پتا ہے تو یقیناً میری نماز اور میری قربانی اب قربانی کے نیچے موت آئی ہے بندہ مومن کی زندگی تو نماز ہوتی ہے اس کی موت قربانی ہوتی ہے اس لیے کہ اللہ کے لیے ہوتی ہے نا قربانی اور کس چیز کا جو زبا کر کے ہم کھاتے ہیں اس پر بھی بسم اللہ اللہ اکبر پڑھتے ہیں اس کو قربانی کیوں نہیں کہتے ہیں ہر جمعے کو جو کاٹتے ہیں ڈمبا ڈیڑے والے آئے ہوتے ہیں اس کو قربانی کیوں نہیں کہتے چھری وہیں رکھتے ہیں خون اتنا ہی نکلتا ہے چمڑی اسی طرح اتارتے ہیں اس کو قربانی کیوں نہیں کہتے ہیں؟ اس لیے اس میں مقصد صرف پیٹ بھرنا تھا اور قربانی ہوتی ہے سیکریفائی کرنا دوسروں کی سوچ سوچنا بندہ مومن کی ساری زندگی جو ہے وہ فکر میں گزرتی ہے اسے اپنی فکر بھی دوسروں کی خاطر ہوتی ہے میری وجہ سے کوئی گمراہ نہ ہو جائے میری وجہ سے کسی کو نقصان نہ ہو جائے میری وجہ سے کوئی تنگ نہ ہو جائے اور اس کی موت بھی اسی طرح ہوتی ہے کیونکہ وہ اللہ کے لیے ہوتی ہے نہ اس کی موت قربانی ہوتی ہے جسے جس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا دیا کرتے تھے کہ خوشی کی زندگی گزارو ومت اور شہادت کی موت مرو تو جس نے شہادت کی نیت رکھی اگر وہ بستر پر بھی مرا خالد نے ولید رضی اللہ عنہ کی طرح تو اللہ کے یہاں شہیدوں میں لکھا جائے گا اس لیے کہ انما اب آدمی لازمن میدان جنگ میں مرنے کے لیے خودکشی تو نہیں نہ کر سکتا کیونکہ دشمن کی تلوار نہیں لگی تو میں خود ہی مار اپنے پیٹ میں ڈھونڈ لوں ہر مار کے میں وہ گھسے اور جسم کام کا کوئی عزو نہیں تھا جس پہ کوئی نشان نہ ہو زخم کا لیکن اللہ نے بستر پر لکھی تھی اور اس کی بھی بڑی لطیف ہمارے مفسرین تشریح کیا کرتے ہیں کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اللہ کی تلوار قرار دیا تھا سیف اللہ تو اگر وہ کسی کے ہاتھوں شہید کر دیے جاتے تو دشمن یہ تا نہ دیتے آج اللہ کی تلوار توڑ دی ہم نے لہٰذا اللہ نے انہیں دشمن کے ہاتھ سے شہادت نہیں دی بلکہ بستر پر جو ہے وہ ان کو شہادت دی تو بندہ مومن کی نماز اس کی قربانی یعنی اس کی بدنی عبادت اس کی مالی عبادت اس کی زندگی محیا یا پوری زندگی ایک تو جو زندہ ہونا ہونے کا عمل ہے اس کو ہم کہتے ہیں زندگی ایک وہ جو پیریڈ ہوتا ہے مرنے اور پیدا ہونے اور پھر مرنے کے درمیان اس کو زندگی وہ محیا یا ہے میرا جینا میرا مرنا اللہ کے لیے اب یہ بات کہہ دینا تو بڑا آسان ہے تو میں لا شریک اللہ ان چیزوں میں اللہ کا میری زندگی میں میری موت میں میری قربانی میں میری نماز میں کوئی شریک نہیں اب شراکت کا ڈر تو باہر سے بھی ہوتا ہے بتوں کے نام پر زبیا استحانوں پر لے جانا یعنی استحان پر نیکی کے خیال سے ثواب کی نیت سے جانور کو سفر کرا کے لے جانا سوائے منا کے جائز نہیں ہے حضی کے جانور لے جانا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے لے کر گئے ہیں یہ ثابت ہے مکے سے مدینے لے جانا جائز نہیں ہے اور جہاں کہیں بھی اس کی شباط پیدا ہوتی ہو وہ منع ہے دیکھو صحابہ جو کہتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رائے تو وہ تو خدوسی نیت سے عربی کا دوسرا مطلب لیتے تھے ہماری رعایت فرمائیے اور آپ کو پتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بکریاں چراتے رہے ہیں لڑکپن میں تو کافر جو تھے وہ طنز کیا کرتے تھے رائے ہماری بکریاں چرانے والے صحابہ کہتے تھے رائے نا ہماری رائے فرمائیے دونوں لفظ عربی کے ہیں فرق نیت کا ہے اللہ نے منع فرما دیا یا ایو اللہ زینا منو لا تقولو رائے نا اگرچہ تم ٹھیک نیت سے کہتے ہو لیکن شباہ کیونکہ ان کے ساتھ ہوتی ہے نہیں تم بھی مت کہو وکول عم تم ام جرنا کہا کرو اسی طرح کسی جانور کو سفر کروا کے لے جانا حضرت بہو کی درگاہ پر یا اس کو داتا صاحب لے جانا یا اس کو بابا سخی شادی شہید لے جانا صبح سراد میں بھی ہوں گے پٹھان ہمارے گلہ کرتے ہیں بھائی کہ آپ اپنے علاقے کے سارے پھر نام لیتے ہیں ہمارے والوں کا نام نہیں لیتے ہیں مجھے پتہ نہیں ان کا اگر لسٹ دے دیں آپ تو میں ان کا بھی نام ہر علاقے میں ہوتے ہیں یہ ہمارا ایشیا چلتا ہی نہیں پا رہا ہے سب کنٹریکٹ پر یہ حرام ہے یہ جو ہے معذوب ہے جو استحان پر لے جا کر ذبح کیا گیا اس کا ذبح کرنا کرائم ہے اگرچہ اللہ کا نام لے کر بھی ذبح کرو گے لکی حرام کر دی اللہ نے خنجیر حرام ہے آپ بسم اللہ اللہ اکبر کر کے ذبح کریں گے حلال ہو جائے گی مرضی حلال جانور ہے نا پڑوسیوں کی پکڑ کے چوری آدمی بسم اللہ اللہ اکبر کر لے تو حلال ہو جائے گی وہ دنبہ حلال جانور ہے لیکن جس جگہ لے جا کے ذبح کیا ہے اس نے اس کو حرام کر دیا وہ اس شک میں آ گئے وماز کسی استحان پر لے جا کر دبا کیا گیا حضر اللہ کے نام کا کیا تو اپنے گاؤں میں نہیں کر سکتے وہاں ضرورت تھی بھائی وہاں تم پیسے دے دو نا وہ بکرا وہیں سے خرید لیں گے کیوں وہاں بکرے کوئی نہیں ہوتے وہاں لوگ گوشت نہیں کھاتے یہ پنڈی سے لے کے وہاں ملتان لے جانے کی کیا ضرورت تھی تمہیں ملتان میں کوئی کون جانوا اگر وہاں ضرورت تھی لنگر چل رہا تھا غریب وہاں آتے ہیں تو وہاں پیسے دے دو وہ لے کے دبا کر دیں گے وہیں تو یہاں سے سفر کروا کے کیوں لے کے گئے کلادا ڈال کے یہ سفر کروانا جانور تو ایک تو شرک یہ ہو گیا کسی کے نام پر کہ وما غیر اللہ بھی جو کسی غیر اللہ کے نام پر مخصوص کر دیا جائے اگرچہ وہ کوئی بھی ہو اللہ کے سوا اگر کسی کے نام کا مخصوص کیا تو وہ حرام ہو گیا ایک تو یہ اس سے خالص کرنے کی ضرورت ہے دوسرا عبادات میں یہ ہوتا ہے کہ آدمی دوسروں کی خاطر کچھ زیادہ سمارت کر لیتا اپنی عبادت کو جو روٹین کی عبادت ہے یا تو وہ کرو یا جو لوگوں کے سامنے کیا اس کو کنٹینیو رکھو ویسے سکون سے پڑھو جیسے لوگوں کے سامنے پڑھتے ہو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منسلح یور آئی فا دشرہ کا جس نے ریا کی نماز پڑھی اس نے چیر کیا تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول نماز میں ریاکاری کیا ہوتی مسجود تو اللہ ہے جس کے سامنے آپ جھکے رکھو گیا وہ تو اللہ ہے یہاں شرک کہاں سے آ گیا اس کی کیا وضاحت ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمایا تم میں سے کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہے اور اس کا پڑوسی اس کا جاننے والا آ جاتا ہے وہ ہوا یق سے ہے وہ اپنی نماز کو سمارٹ کر لیتا ہے مجھے کاری صاحب کی سے جانتا ہے لہٰذا آپ میرے رکو میں تھوڑے پہلے تین دفعہ کہتا تھا صبح روپیہ العظیم آپ پانچ دفعہ کہنا چاہیے سات دفعہ کہنا چاہیے وہ عام آدمی تو نہیں ہو نا میں درد شرس دیتا ہوں لہٰذا ایکسٹرا جو ہے وہ یہ جو میں نے زیادہ دو دفعہ کہا ہے نا تین کی بجائے یہ دو جو بعد میں کہیں یہ اس بندے کے لیے یہ شرک ہے یہ شرک ہے اب وہ تین دفعہ اللہ کے لیے تھا دو دفعہ بندے کے لیے تھا اب اللہ کو وہ جو تین دفعہ تھا وہ بھی قبول نہیں اسی طرح صدقے میں بھی یہ ہوتا ہے کہ قربانی میں بڑا دنبا ہونا چاہیے پورے محلے میں بلے بلے ہونی چاہیے ذرا دمبا باہر باندھو تاکہ محلے والوں کو پتا چلے کہ بھائی ہم کتنا بڑا دنبا دے رہے ہیں قربانی دے رہے ہیں اور بھی بہت ساری چیزیں آتی ہیں حج کیا ہے زیادہ حج کیے صاحب کو گئے تو ان کو مبارکباد دینے گئے تو ان کو انہوں نے وہ پانی وغیرہ منگوا کے کھجور وغیرہ منگوا کے دینی تھی تو بچے کو انہوں نے آواز ماری کہ پتر جو اس دفعہ آج پہ پانی لائے وہ بھی لیا اور پچھلے آج والا بھی لیا بتا دیا کہ یہ پہلا حج نہیں ہے اور بھی کیے میں نے ایک تو یہ شرک ہے اس کو سب جانتے ہیں بعض دفعہ ہمارے اپنے مفادات بھی شریک ہو جاتے ہیں افراد نہیں ہوتے بلکہ ہمارا اپنا جو انڈیویجل اس میں بینیفٹس ہوتے وہ شریک ہوتے جسے ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن اسے کہا جائے گا کہ کیا لوگوں نے تیری تعریف نہیں کی اور تیری عزت نہیں کی تو تجھے تیرا حصہ مل جب نے کیا اس لیے تھا کہ لوگ مجھے سلوٹ ماریں سلام کریں لہٰذا جب لوگوں کے پاس سے گزرے تو منتظر رہے کہ مجھے سلام کرے جو نہ کرے اسے پتہ ہو کسی پتہ نہیں ہے میں کاری صاحب ہوں بےچارے کو اگر پتہ تھا ضرور سلام کرتا یا یہ کہ دکان پہ میں جاؤں تو وہ کوئی روپیہ دو روپے ڈسکاؤنٹ کر دے مجھے یا تندور پہ جاؤں تو وہ باقی آدمی چھوڑ کے روٹی مجھے پہلے دے دے کہ مولوی صاحب انتظار نہ کریں یہ ذاتی بینیفٹس لہٰذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سلام کرتے تھے بچوں کو پہ بھی پہلے سلام کرتے تھے اس چیز کا شاہ بنا رہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں لہٰذا میں اس چیز کا اخداروں کو پہلے مجھے کوئی سلام کرے بچوں کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سلام کرتے تھے بینیفٹس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ڈسکاؤنٹ نہیں لیتے تھے یہ بات تاجروں کو بھی پتا تھی کہ حضور ڈسکاؤنٹ نہیں لیتے حضور قیمت چکاتے تھے ارے بات صاحب کو بتائی ہوئی جی تھی کہ بھائی ایک روپیہ کے دور پہ ڈسکاؤنٹ دے گا میں اپنی رسالت بیچنے والا نہیں ہوں کہ رسول سمجھ کے آپ نے ایک روپیہ ڈسکاؤنٹ تو رسالت کی قیمت آپ نے ایک روپیہ ڈال دی جو قیمت ہے تمہاری وہ لوگ اور حال میں ہوتا تھا کہ ان کو پتہ ہوتا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پہ خوش ہوتے ہیں کہ ہم بارگیننگ کریں آپ کے ساتھ تو حضور کو پسینہ آ جاتا تھا قیمت چکاتے ہوئے بھائی اتنی ہے نہیں بھائی اتنی کہا بھائی اتنی جی اتنی قیمت چکانے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی چیز بھی اس کے پاس چھوڑ دیتے تھے پیسے بھی دے دیتے تھے کوئی آدمی اگر غریب ہے اب آپ کو ترس آ گئے اخبار بیچنے والا ہے آپ نے دیکھا یار اخبار دودھ میں بیچ رہا ہے بےچارے کی بک نہیں رہی چلو میں لے لیتا ہوں اس کا بھلا ہو جائے گا اس نیت آپ کی اخبار بھی آپ پڑھ لیں گے لیکن چونکہ نیت آپ کی یہ تھی کہ اس بےچارے کا بھلا ہو جائے آپ کو وہ جرم صدقہ کرنے کا اضر بھی مل گیا ہے انما نمال و نیت اگر ریلی really آپ کو ترس آیا اس بندے پر اور آپ نے اس بار ترس کی وجہ سے لے لی یا کوئی آدمی آپ نے دیکھا سبزی بچارے گی یار اب یہاں بندے پڑا ہوا ہے سبزی اس کی خراب ہو رہی ہے چلو دے جاتا ہوں گھر اور آپ نے اس کی سبزی لے لی گھر گئے آپ ہو سکتا ہے وہ خراب نکلے گھر والے اٹھا کے کچرے دان میں پھینک دے کیا اٹھا کے لئے ساری دنیا تمہیں تھک لگا لیتی ہے پتہ ہی کیوں نہیں ہے تم بڑے سیاڑے بنے ہوئے تو وہ تو بڑے انجینئر محمد بنے ہوئے بلڈنگیں کھڑی کرتے تھے وہ سبزی والا تمہیں دھوکہ دے دے آپ اسے نہیں پتا کہ یہ سب کیوں اٹھا کے لائے تھے یہ تو سواب کو ماننے کے چکر میں تھے بھائی پکنے کے قابل ہوئی تو ٹھیک ہے نہیں ہے وہ کسی غریب کے گھر تو روٹی شہب نے اپنے شہاب نامے میں اس قسم کا ایک واقعہ لکھا ہے اس کی ہیڈنگ بھی اس نے لگائی ہے وہ سبزی فروش والی کبھی پڑ گیا تو اس میں نیت کیوں گیا آپ کی صحیح ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیمت چکاتے تھے خوب پسینہ آ جاتا تھا لیکن جب سودا ہو جاتا تھا تو حضور کہتے تھے کہ چلو کوئی اور آدمی بھی آ کے سے لے جائے حضور اس کو وہ پیسے بھی دے دیتے تھے اور وہ مال بھی نہیں لیتے تھے بعض دفعہ قیمت چکانے کے بعد اس کو ایکسٹرا بھی دے دیتے تھے جیسے ہمارے ہاں کہتے ہیں نا حساب کتاب ماں تھی ہو بخشیش لکھا یعنی حساب کتاب تو بیٹی اور ماں کے درمیان بھی کلیئر ہونا چاہیے باقی بخشیش کرنی ہے تو لکھوں لاکھوں کی کر دو اس میں کیا تو قیمت چکاتے تھے تاکہ بعد میں آنے والے کے لیے مشکل نہ ہو وہ قسم کھائے گا نا ابھی ابھی میں نے اتنی کی بیچی ہے ہم دبئی والے جی جہاں سے جاتے ہیں تو قیمت نہیں چکاتے ہم حساب لگاتے ہیں وہاں کا ایک دنوں میں بننا ہے نا چلو تو بھائی ہم قیمت نہیں چکاتے اب پاکستان والا مشکل میں پڑ جاتا ہے وہ کہتا ہے ابھی ابھی وہ لے کے گیا اس کو امید لگ جاتی ہے کہ وہ لے گیا تو کوئی اور دبئی والا بھی بولا بٹکا جائے گا لے جائے گا لاز میں اس غریب کو کیوں بیچوں تو وہاں والوں کی معیشت ہم نے تنگ کی ہوئی ہے اس لیے پیچھے پڑتے کہ ہمیں بھی ویزا دے پھر اس میں اپنے جو مفادات ہیں ہمارے وہ آڑے نہ ہیں نتیجہ ہی یہ ہوتا ہے اب جو یہ معمولی چیز نہیں ہے جب آپ یا میں سطح پہ چلے جاتے ہیں کہ ریسپیکٹ کروانے کے لیے ایک اپنا اپنے اوپر ایک ہیلا اور اپنے اوپر ایک خاص لباس اپنا بنا لینا تاکہ دور سے ہی پتا چلے بندے کو یہ کون ہے اس کے نتائج ایسے ہوتے ہیں کہ بعد میں آدمی اس تقدس کا اسیر ہو جاتا ہے حق بات نہیں کرتا وہ اس لیے کہ اسے عزت کروانے کی عادت پڑی ہوئی ہے اور عزت اصل عزت تو قیامت والی ہے دنیا میں تو امتحان ہے یہ عزت بھی امتحان بن جاتی ہے کہ اللہ کی خاطر قربان کرتے ہو یا نہیں کرتے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عزت حاصل تھی تھی یا نہیں تھی دعوی نبویت سے پہلے مکے والے خون کے فیصلے کرواتے تھے کا فیصلہ حضور سے کروایا گیا تھا اب صادق وال امین تھے عزت تھی نا قربان کیا کہ نہیں پتھر کھائے نا گالیاں کھائیں نا قربان کیے نا یا تو وہ ایمان ہو کہ پھر اس عزت کو حق کی خاطر قربان کر سکو اب میرے پاس ایک کیس آ جاتا ہے میں دیکھتا ہوں کہ یہ آدمی جو ہے یہ ہے تو نہ حق لیکن میری عزت بڑی کرتا ہے جب اس کی دکان پہ جاتا ہوں ڈسکاؤنٹ دیتا ہے جدہ جاتا ہوں السلام علیکم جی وعلیکم السلام جی کیا اب اگر میں نے فیصلہ حق پر کر دیا تو یہ ناراض ہو جائے گا لہذا میں بے انصافی نہ بھی کروں لیکن ایسا فیصلہ کروں کہ یہ بھی ناراض نہ ہو اور یہ بھی ناراض نہ ہو مداحنت پھر آدمی کے پاؤں کی زنجیر یہ چیز بن جاتی ہے جب آدمی حق بات کرتا ہے لوگ بعد میں باتیں کرتے ہیں یا اس سے ناراض ہوتے ہیں یا گالیاں دیتے ہیں تو بندوں کو ڈپریشن ہو جاتا ہے آر یہ ایک اچھی بلی عزت تھی دماغ خراب ہوا تھا میرا یہ <تصفيق> جس طرح سلیپنگ فلز ہوتی ہے اس طرح کی چیز ہوتی ہے یہ مصنوعی عزت لہذا ہم نے اس عزت کو بھی عبادت میں شریک نہیں ہونے دینا ہم یہ اللہ کے لیے کر رہے ہیں کوئی عزت کرے نہ کرے ہم نے حق بات کرنی ہے کسی کو اچھی لگے یا نہ لگے لیکن عام طور پہ ہوتا یہی ہے کہ اس وقت جو آدمی ناراض ہو کے گیا ہے نا آپ نے اس کے خلاف فیصلہ کر دیا وہ ناراض ہو کے چلا گیا اس وقت ٹھیک ہے یار دل میں رکھ لی اس نے بات لیکن آپ کو ایک بات بتاؤں آئندہ جب کبھی بھی کوئی تنازع ہوگا تو وہ اس آدمی کو لے کے آپ کے پاس آئے گا کہ یار فیصلہ اپنا آدمی سے کروایا اسے اس پتہ ہے کہ اس بندے نے اگر میرا خیال نہیں کیا تھا تو اس کا بھی نہیں کرے گا اس وقت اسے ناراضگی ہوئی ہے انجیکشن جب لگتا ہے تو ٹیکے کا درد تو ہوتا ہے نا میرے بعد میں آرام آ جاتا ہے بعد میں وہ سوچے گا سر یار بتنا ٹھیک ٹھاک ہے یہ جب بھی ہوگا تو اسی سے ہمیں فیصلہ کروانا تو یہ عزت بھی ایک طرح کا شرک بن جاتی ہے شریک بن جاتی ہے کہ آدمی اس کے لیے کرے ایک حدیث میں جب پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے رسول ایک آدمی لڑتا ہے اس لیے قبائلی حمیت کے لیے کہ جی افریدی بڑے جنگجو ہوتے ہیں جی لہٰذا پیچھے نہیں ہٹنا افریدیوں کا نام بدنام ہو جائے وہ افریدی قوم کے لیے کٹا ہے اللہ کے لیے نہیں کٹا کوئی ڈار کوئی بٹ سمجھ کے لڑا ہے کوئی اپنے آپ کو ہاشمی یا کراشی سمجھ کے لڑا ہے اور اس لیے ڈٹا ہوا کہ کراشیوں کا نام بدنام نہ ہو جائے تو وہ قبائلی حمیت میں مارا گیا اللہ کے لیے نہیں مارا گیا ہاں اگر وہ اس لیے مارا ہے کہ میرے رب نے کہا ہے اذا لقی تم فرق فسبتو جب مقابلہ ہو جائے دشمن سے تو ڈٹ جاؤ اور انہیں اپنی پیٹھ مت دکھاؤ اس کی شہادت اللہ کے لیے ہے جو حمیت کے لیے لڑا ہے یا مالکمت کے لیے لڑا ہے اس کی لڑائی مال غنیمت کی لڑائی ہے اس کی لڑائی قبائلی لڑائی ہے اسلام کی لڑائی نہیں ہے جو اللہ کے لیے لڑا ہے اللہ کے لیے ڈٹا ہے لہذا مسلمان کا نعرہ جب میدان جنگ میں ہوتا ہے تو اللہ اکبر ہوتا ہے اس کا قبیلہ اکبر نہیں ہوتا اللہ کے لیے لڑتا ان سل آتی و نسخی و محیا کو چیز چھوڑی ہے پیچھے للہ رب عبادات بھی اللہ کے لیے اور پوری زندگی بھی اللہ کے لیے ہے اور پھر میرا مرنا بھی اللہ کے لیے اب کہاں ضرورت پڑتی ہے اللہ تعالیٰ کہاں کس کو موت دیتا ہے کس کے لیے اس نے کیا چنا اس کے اپنی شان ہے ہمارے ساتھ یہاں ایک ساتھی ہوتے تھے عارف نام تھا محمد عارف بچپن میں ہمارے ساتھ یہیں کھیلا بھی وہ کرکٹ کھیلتے تھے ہم لوگ فٹ بال کھیلا کرتے تھے والی بال کھیلا کرتے تھے مجھ سے تو پانچ سات سال چھوٹا تھا میں اس وقت چودہ سال کا تھا وہ اس وقت نو سال کا یا آٹھ سال کا وہ یہی رہا پھر بدوؤں کے ساتھ چلا گیا اور بھی بدوئیں کی طرح بولتا تھا انہی کا لہ جاتا زلفیں بھی انہی کی طرح رکھی ہوئی تھی کندورا جب ڈالتا تھا تو اندازہ کریں گے یہاں ٹریننگ ہوئی تھی جب بدو جبری ٹریننگ بچوں کی شروع کی تھی ٹین ایجرز کی اسکول والوں کی تو وہ کسی دوسرے کی طرف سے ٹریننگ کر کے آ گیا تھا واپس اس کے نام پر پکیسی کی طرف سے اس کی ہے کوئی پہچان نہیں سکتا تھا اربی اس کی بہترین شہر صاحب کے گارڈ میں تھا پھر بعد میں وہ چلا گیا وہاں اس نے ماں سے کہا کہ میں نے جانا ہے اللہ کی راہ میں لڑنے کے لیے تین بھائی ہیں وہ دو بھی یہیں پر ہیں تیسرا وہ تو یہاں تھے وہ گیا تو ماں سے اس نے کہا کہ ایک دو دفعہ گیا بھی پھر واپس گیا تیسری بار اس نے جب جات مانگی تو ماں نے نہیں گھر ماں میں گیا جب یہاں تو میں گیا تھا ان کے گھر تو والدہ بتا رہی تھی کہ میرا دل کہہ رہا تھا کہ اب یہ گیا تو واپس نہیں آئے گا تو ماں نے کہا دیکھو بیٹا تم اگر کہتے ہو تو اللہ تعالیٰ نے کہا نا فی الفیس ابھی اللہ بحم علیکم تو میں کچھ پیسے دے دیتی ہوں جس جماعت کی طرف سے تم جا رہے ہو جس جماعت کے ساتھ جا رہے ہو میں ان کی مالی مدد کر دیتی ہوں تم نہ جاؤ اس بچے نے کہا ماں اگر پیسے دے کے جان چھوٹ جاتی نا تو ابراہیم علیہ السلام بچے کو شروع کے نیچے نہ لٹاتے پیسے دے دیتے جب رات نے بچہ مانگا تو بچہ دینا پڑے گا اس نے تمہیں تین دیے تم ایک بھی نہیں دیتی ہو کہتے میں کر کے اگر اللہ کو گائے تھی تو میرے تین کے تین ہی نہ لے لے میں نے بھیج دیا شہید ہو گیا وہ بچہ تو بندہ ہر چیز کو اللہ کی سمجھے اس زندگی میں جب یہ تھا میری زندگی تو اس کا مطلب ہے کہ زندگی میں جو کچھ بھی میرے پاس ہے وہ سب لاکھا جب مانگے گا بتیب خاطر دوں گا حضرت تاشا صدیقہ رضی اللہ تعالی نا جب کسی کو دیتی تھی گرم تو اس کو خوشبو لگا کے دیتے تھے تو کسی نے کہا اماں آپ یہ ایسے کیوں کرتی ہیں فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم اللہ کی راہ میں دیتے ہو تو اس بندے کے ہاتھ پر پڑنے سے پہلے اللہ کے ہاتھ پر پڑتا ہے اس لیے خوشبو لگاتی ہوں اس تم مر تو ویسے بھی جانا تھا نا جانور جب کسی کے گھر میں گائے یا بھینس بھی مار ہو تو عقل مند تو وہ ہے جو وقت پر چھری پھیر لے جو اس انتظار میں رہتا ہے کہ چلو آج کی رات میں کالے کال بیچ دوں گا کسی کو ہونے کونے تھوک لگانے کے چکر میں ہوتا ہے نا بیمار جانور ہے کسی کو پکڑا دوں گا چلو اس کے قلعے پہ جا کے مر جائے تو کوئی بات نہیں جو تو مند ہوتا ہے وہ وقت پر اس کو حلال کر لیتا ہے اور جو چکر دینے کے پیچھے لگا ہوتا ہے وہ جانور اس کے کنڈے پہ مر جاتا ہے جب مر جاتا ہے تو اب اس کا افسوس دیکھنے والا ہوتا ہے ہم اگر اللہ کی راہ میں قربان ہو جائیں گے تو حلال ہو جائیں گے کنڈے پہ مر جائیں گے تو حرام ہو جائیں گے اگر اللہ کی راہ میں کٹ جائیں اسی لیے فرمانا کہ باقی سب کے ساتھ ادھار سودا ہے آج دو اور یوم الدین کو ملے گا اور شہید کے ساتھ نقد و نقد ہوتا ہے یہ فانی زندگی اسے لی جاتی ہے اور غیر فانی زندگی اسی وقت دے دی جاتی ہے ولاقولا وَلَا سبند اللہ جینوں کو تلوفی سے بیر اللہ امواتا تم ان گمان بھی مت کرو کہ جو اللہ کی راہ میں مرتے ہیں وہ مر جاتے ہیں جو اللہ کی راہ میں قتل ہوتے ہیں وہ مردے ہوتے ہیں کبھی گمان بھی نہ کرنا بل عند اندر يرزقون تو بندہ مومن کی زندگی موت نماز قربانی سب کچھ اللہ کے لیے ہوتا یہی ہے خلوص اور اپنی عبادت کو خالص کر لینا اللہ کے لیے اب عبادت سے براد یہاں صرف نماز نہیں ہے ہماری نظر بھی ہماری قربانی بھی ہمارے جو بھی ہمارے اعمال ہیں وہ سارے کے سارے عبد سے جو صادر ہوتا ہے وہ عبادت ہوتی ہے ملازم سے جو کام ہوتے ہیں وہ سارے ملازمت ہوتے ہیں جب ہم ڈیوٹی پہ چلے جاتے ہیں گیٹ سے اندر ہو جاتے ہیں کارڈ ہم اپنا پنچ کر لیتے ہیں یونیفارم پہن لیتے ہیں کارڈ پانچ ہو جاتا ہے تو ہم جو کٹی پشاب بھی کرتے ہیں وہ بھی ملازمت ہی ہوتی ہے پیسے ملتے ہیں کہ نہیں ملتے اتنے گھنٹوں کے اس میں ہم نے چائے بھی پی ہے اس میں ہم نے پیشاب بھی کیا ہے ملازمت شمار ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی کسی نے اس میں سے کبھی کاٹا ہے کہ تمری دا یا باتھ روم گئے اتنے منٹ کاٹو اس کے آدھا گھنٹہ کاٹ لو بندہ مومن جب رب کے کام کے لیے چلتا ہے رس حلال کمانے کے لیے چلتا ہے تو اس کا ایک ایک قدم جو ہے وہ سای فی سبیل اللہ ہے وہ عبادت ہے اس لیے کہ عبد کا کام ہے اللہ کے حکم کے مطابق ہے تو وہ عبادت ہے تو اس کا ایک ایک قدم جو ہے وہ سای فی سبیل اللہ ہے وہ عبادت ہے اس لیے کہ عبد کا کام ہے اللہ کے حکم کے مطابق ہے تو وہ عبادت ہے اس لیے یہ گلٹی کانشس احساس سے جرم کہ یار ہم تو دکانداری کرتے ہیں سارا دن مارکیٹ میں بیٹھے رہتے ہیں یہ مولوی لوگ بڑے نیک ہیں اللہ کے گھر میں رہتے ہیں اللہ اللہ کرتے رہتے ہیں اگر تم تجارت میں اللہ کے احکامات کا خیال رکھو تو تم وہاں عبادت کر رہے ہو کسان حال چلاتے ہوئے عبادت کر رہا ہے فصل کاٹتے ہوئے عبادت کر رہا ہے ہم نے تو عبادت کو محدود کر دیا نماز کے ساتھ بندگی اللہ تعالیٰ کی دور کا تنواز کافر بندگی اللہ تعالیٰ کی بات بندگی ہو گئی باہر نکل کے اب بے بندگی ہو گئی اب جو مرضی ہے کرو یہ میرا فرض تھا وہ میرا پیشہ ہے پیشہ الگ ہے جبکہ بندہ مومن کا ہر کام اس کا کھانا پینا سونا عبادت ہے اس کی, کی اس کے وہ امال ہیں جن پر اسے اضر ملتا ہے اگر اس نے ان کو اللہ کے لیے کیا ہے اس کے بعد فرمایا لا شریک شریقہ یعنی میرے اندر اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے ماں باپ میرے ماں باپ ہیں لیکن مجھے کمانڈ کرنے میں ان کا کوئی عمل دخل نہیں کمانڈ صرف اللہ سے لینی ہے میں ایک ہستی لاتا تخنو کی انفیما سے خالق اللہ کی نافرمانی میں کسی کی طاقت نہیں ہے نہ بیوی کے ذمہ کے شوہر کی اطاعت کرے تو وہ اسے کہتا ہے پردہ نہ کرو نماز نہ پڑھو یہ فرض نماز کی بات ہو رہی ہے نفلی نماز کے لیے اگر شوہر روکے تو روک سکتا ہے نفلی روزے کے لیے اگر شوہر کہے تو بیوی کو منع کر سکتا ہے ایسا نہ ہو کہ آپ کے نوافل میں اس کے فرض چلے جائیں وہ اس کی ریکوائرمنٹ پہ رہیں لیکن فرائض میں منع نہیں کر سکتا اور پردہ فرض ہے اسی طریقے سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ مخلوق میں سے کوئی بھی اپنے حقوق میں اس مقام پر نہیں پہنچا کہ اللہ کی معاشیت پر تمہیں راضی کرنے کا اس کو حق حاصل ہو ماں باپ کے بڑے حقوق ہیں لیکن اس میں یہ حق حاصل نہیں ہے کہ ماں باپ یہ کہیں کہ فلاں پر ظلم کرو بہت دفعہ مسئلہ آتا ہے کہ جی ماں باپ کہیں تو طلاق دے دینی چاہیے ہاں جی اگر ماں باپ آپ ابو بکر صدیق ہیں پھر تو ٹھیک اگر آپ کا ابا کہتا ہے اور ابا بکر صدیق رضی اللہ دونوں پھر تو گارنٹی ہے کہ وہ ظلم نہیں کروائے گا لیکن اگر ماں باپ کے کہنے پر ظلم کرنا شروع ہو جائے آدمی ناجائز تلاقے دینا شروع ہو جائے آدمی کچھ ہے یا نہیں ہے تو میرے خیال میں نائنٹی نائن پوائنٹ نائن پرسینٹ تلاقے ہو جائیں گے اماں تو تین مہینے کے بعد ہی کہتی ہے کہ اگر دوسری دیکھو سال کے بعد اگر بچہ نہیں ہوا تو اس کی پلیسمنٹ کے چکر میں نقل کف کے چکر میں پڑ جاتے تو اس میں کوئی شریک نہیں ہے اللہ خاند. ساری زندگی بندے مومن کی خالص گزرتی ہے مخل صلی الدین اور ابود اللہ مفل صلی الدین اللہ کی غلامی اس طرح کرو کہ دین کو اس کے لیے خالص کرتے پیور ملاوٹ تو کوئی بھی پسند نہیں نہ کرتا ہم ہاں بندے ہیں اس کے باوجود ہم ملاوٹ والی چیز اطرا ہم کہتے ہیں جی خالص ہونی چاہیے آٹا ہم کہتے ہیں خالص ہونا چاہیے مرچیں ہم کہتے ہیں خالص ہونی چاہیے, چاہیے ملاوٹ نہ ہو اللہ تعالی ملاوٹ پر کیسے راضی ہو جائے میں ایک گھر میں بیٹھا ہوا تھا ابھی تو وہ دودھ وہاں آتا ہے وہ دودھ آگے دیتے ہیں گاؤں سے آتا ہے پھر شہر میں پھر شہر سے وہ آگے دیتے ہیں تو وہ بڑے بڑے کنستر ہوتے ہیں نا ان سے پھر وہ منتقل کرتے ہیں تو کنستر میں بعد میں پانی ڈال کے وہ ہلا کے اس کو تو دودھ میں ڈال رہتے جب دودھ ڈال دیتے ہیں بعد میں جو برتن ہوتا ہے اس کے ساتھ دودھ لگا ہوا ہوتا ہے وہ پھر پانی اس میں ڈال کے لا کے اس میں ایک دو کلو تو پھر اس کے میں نے کہا جی یہ آپ کیا کر رہے ہیں تو پانی ڈال رہے ہیں نہیں جی یہ پانی تھوڑا یہ کھنگال ہے میں نے کہا جی دو چار جگہ دو رستے میں کھنگال پڑ گیا جس نے آپ کو دیا جا رہا اس نے بھی برتن کا کھنگال ڈالا ہوگا آپ نے بھی ڈالا آپ آگے ہوٹل والے کے پاس جائے گا وہ بھی کھگال ڈالے گا تو سارا دودھ کھنگال ہو جائے گا ہاں میں نہیں کھنگال لیتے اللہ کھنگال کیسے لے گا اللہ خالص اتنا غیرت مند ہے اتنا غیرت مند ہے ہم اگر کسی کے یہاں جائیں تو ہم اسے یہ نہیں کہتے کہ ہم ہمر آپ کے پاس آئے بس کسی کام سے آئے تھے تو ہم نے کہ ادھر بھی چکر لگاتے چلیں کہ کہیں ناراض نہ ہو جائے یار تم نے ہم کو سیکنڈ جو ہے وہ جگہ دی ہے کسی کے پاس آئے تو ہمارے پاس بھی آ گئے تم نہیں ہم تو خاص طور پہ آپ کے لیے ہیں اللہ یہ پسند نہیں کرتا اتائی غیرت مند ہے میرے لیے ہو اگر ننانوے فیصد بھی اللہ کے لیے ہے اور ایک فیصد کسی غیر کا شامل ہو گیا ہے تو اللہ بڑا بے نیاز ہے وہ ننانوے بھی اٹھا کے منہ پر مارتے تھلے گی کوئی ضرورت نہیں اب مولانا صاحب کہتے ہیں یہ پیسہ کیسے ہو یہ تقریباً میرا تین مہینے ہو گئے ہیں جو بھی چیز ہوتی ہے یہ کہتے ہیں کیسے پیدا ہو تقوی کیسے پیدا ہو فلاں چیز کیسے پیدا ہو مسئلہ یہ ہے پیدا ہوئی ہوئی ہے ہم نے اس کو ری کرنا ہے جب آپ نے کلمہ پڑھا ہے تو کس چیز کا پڑھا ہے جب لا شروع لا سے کیا ہے تو خالص ہوا ہے کہ نہیں ہوا جس دین کی ابتدا لا سے ہوئی ہے پہلے جو کچھ تھا اس سب کی لا پھر اللہ آیا جب لا کے ساتھ اللہ کے ساتھ کسی چیز کی نفی کی جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کچھ بھی نہیں لا الہ الا اللہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے اب الہ سے مراد کے جس کی فیور گین کرنے کے لیے آپ اس کو کوئی نظرانہ دیں اس کی کوئی تسبیح پڑھیں اس کو مسکا پالش کرنے کی کوشش کریں یاد رکھیے عبادت حق اللہ کا ہے اس کے علاوہ جس کی بھی آپ کریں گے مسکا پالش ہوگی جو ڈیزرو کرتا ہے نا اس کی آپ کریں گے تو وہ تو ٹھیک ہے لہذا باقی جس کی بھی کریں گے اس کی پوجا ہوگی عبادت نہیں ہوگی بلکہ پوچا ہوگا وہ عبادت اللہ کی اب ہم نے شروع یہیں سے کیا درمیان میں غائب کہاں سے ہو گیا تھا یہ خلوص اور اخلاص ریاض الصالحین کی ابتدائی اسی سے کی گئی ہے اور غالباً مسلم شریف کی ابتدا جو کی گئی ہے اس میں بھی یہی اسی چیز کو سامنے رکھا گیا ہے بن عمل اعمال و بنیات اعمال کی جزا ان کی نیتوں کے حساب سے ہوتی ہے من کا نہ ہجرت ہوئی اللہ و رسول ہی حجرت تو یہ پہلے تھا اس لیے جب ہم کسی کو مسلمان کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ کنورٹ ہوئے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں یہ ریورٹ ہوئے ہیں کنورٹ پہلے ہو کے عیسائی ہو گئے تھے ہندو ہو گئے تھے کلو مولود اللہ دلہ فطرہ ہر مولود اسلام پر پیدا ہوتا ہے اس لیے کہ اسلام کو کہا گیا فطرۃ اللہ فطر الناس علیہ پیدا مسلمان ہوا تھا بل اب اوائے نہیں اس کے ماں باپ اس کو یہودی بنا دیتے وہ اس کو کنورٹ کر لیتے ہم نے اس کو ریورٹ کیا وہ پلٹ کے آیا ہے واپس اپنے ٹھکانے پر تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ خلوص پیدا نہ یہ پیدا ہو گیا تھا اب مر گیا ہے یہ زندہ کیسے ہو یہ کہنا چاہیے اس کے لیے ایک تو وہ کلمے کی تحلیل اس کا ایک نصاب بنا لیں آپ سوچ اور سمجھ کے ساتھ اس کو دل پر نقش کریں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ الہ سو دفعہ کر لیں پچاس دفعہ کر لیں تیس دفعہ کر لیں لیکن ایک نصاب بنا لیں اور اس کو سوچ اور سمجھ کے ساتھ اور جو چیز آپ کو چب رہی ہو کہ یہ چیز میرے دل میں گھر کر لی آدمی کو پتہ چل جاتا ہے دوسروں کو تو پتا نہیں چلتا بال انسان االانب نفس ہی بصیرہ ہر بندے کو اپنے بارے میں پتا ہوتا کہ فلان چیز میرے دل میں کھوب رہی ہے تو اس چیز کو اس لا کے نیچے لے کر آئے جب کہنا لا الہ تو لا کے ساتھ وہ چیز لا کے اللہ کے نیچے آ کے مرنا چاہیے لا میں اس چیز کی نبی ہونی چاہیے کوئی بھی چیز ہے کبھی کبھی جب ہم لوگ لیتا کریں تو یہ تصور کیا کریں کہ میرا فلاں بچہ جو ہے وہ کوئی نہیں رہا ایکسیڈنٹ میں مر گیا بیماری میں مر گیا پھر اپنے رد عمل کا جائزہ لیں اب میرا رد عمل کیا ہوگا اس پر میں چیخوں جی گا چلاؤں گا ٹکریں ماروں گا کیا کروں گا یا میں ان لا اللہ راجعون پڑھوں گا یا میں یہ کہوں گا اللہ کی امانت تھی اللہ نے لے لی ہے جب آپ اس کی ریہرسل کرتے رہیں گے تو فل واقع جب وہ چیز ہو جائے تو آپ پر بدہاسی تاری نہیں ہوگی اس لیے کہ آپ پہلے سے اس کا مراقبہ کرتے رہے میرے پاس مال ہے میری نوکری ہے آج کوئی آ جاتا کہتا جی کہ آپ اتنے گھنٹے میں چھوڑ دیں ملک پہلے سے تیار بیٹھا ہے. تم نے آنے میں دیر کر دی ہے ادھر تو روز مراقبہ ہوتا تھا بھائی یہ ریہرسل ہوتی ہے نا فل ڈریس ریہرسل میرے پیسے چلے جاتے ہیں میرا پلاٹ کو چھین لیتا ہے میرے فلاں فلاں وقت آ جاتا ہے میں کیا کروں گا یہ جو مراقبہ ہے نا اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ آدمی کے دل میں کوئی چیز خوبی ہوئی ہے یا نہیں یا صرف اللہ ہے گھر خالی ہے کسی کا واقعہ بیان کرتے ہیں نا کہ ان کو اطلاع ملی غالب نمام بولی پر رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بیان کرتے ہیں چونکہ خاص کے تاجر تھے تو ایک اطلاع ملی کہ جی فلاں کافلہ جو آ رہا تھا وہ گم ہو گیا اس کی کوئی اطلاع نہیں مل رہی ہے تو شاید کہیں رستے میں لوٹ لیا گیا ہے اس لیے قافلے کے یہ اصول ہوتے تھے کہ وہ کچھ منزل دور ہوتے تھے تو ایک آدمی کو تیز اس لیے کافلہ تو آپ کو پتہ ہے گاڑیوں کا بھی ہو تو وہ آستا چلتا ہے تو وہ کافلے تو اونٹوں کے ہوتے تھے لہٰذا کسی کاصد کو وہ پہلے دو منزل تین منزل پہلے اطلاع کے طور پر بھیج دیا کرتے تھے کہ اگلوں کو پتہ چل جائے کہ قافلہ آ رہا ہے اور اس کے لیے وہ ارینجمنٹس آگے کر لیں جن کو بیچنا ہے ان کو تیار ہو شہرت ہو جاتی تھی کافلا آ گیا دو دن میں پہنچ جائے گا لوگ اپنے اپنی خریداری کے لیے تیار ہو جاتے تھے کوئی اطلاع نہیں ملی کسی نے کہا جی خدا نہ خاصہ کہیں لٹ نہ گیا ہو سنا خاموش ہو گئے کہا الحمدللہ پھر بعد میں کاسد پہنچ گیا تو انہوں نے کہا جی کاسد آ گیا جی کافلا صحیح سلامت ہے اور پہنچ جائے گا تھوڑی دیر خاموش رہے کہ جی وہ جو پہلی آپ کو اطلاع دی تھی کافلا لٹ گئے تو بھی آپ نے کہا الحمدللہ ابھی بھی آپ کہہ رہے ہیں الحمدللہ کہا کہ جب اطلاع ملی تھی کافلہ لٹ گیا تو میں نے اپنے دل میں جانکا تھا کہ اس پہ مجھے کوئی افسوس ہوا ہے میں دیکھا تھا کہ نہیں افسوس کوئی نہیں ہوا میں نے کہا تھا الحمد سے ثابت یہ ہوا کہ میرے دل میں دنیا نہیں تھی ہاتھ میں ہے گھر میں ہے دل میں نہیں دل میں اللہ ہی ہے پھر دوسرے پہلو سے دیکھا جب تم نے خبر دی کہ مل گیا ہے تو ہو سکتا ہے کہ پہلے وہ چیز نہ پکڑی گئی ہو اب اگر خوشی ہوئی ہے ملنے پر تو اس کا مطلب ہے کہ پھر پہلے جانے پر رنج بھی تھا بھی. اللہ کے علم میں کمی کوئی نہیں نا اس لیے زیادتی بھی کوئی نہیں ہمارے علم میں کمی ہوتی ہے کوئی دوسرا بات بتاتا ہے کوئی نئی بات نالج میں آتی ہے علم میں اضافہ ہو گیا اللہ کے علم میں ازل سے لے کر اب تک ایک رائے کے دانے کے برابر بھی اضافہ نہیں ہو سکتا میں نے جو ابھی نماز پڑھی ہے یا ابھی عشاء کی پڑھوں گا انشاءاللہ تو یہ اللہ کے علم میں اضافہ نہیں ہوگا کہ میں نے سورہ جو پہلی رقت پڑی اس میں کون سی سورہ پڑی اور دوسری میں کون سی سورا پڑی ہے جب میں یہ عمل کروں گا تو اللہ کو پتا چلے گا اس نے پہلی میں الحاق و مت پڑی اور دوسری میں فلاں آب... نہیں اللہ کو پہلے سے پتا ہے اللہ کے علم میں چونکہ کمی کوئی نہیں لادا اضافہ نہیں ہو سکتا اس کے علم میں اس کے نالج میں کچھ بھی اضافہ نہیں ہو سکتا اسی طریقے سے جب غم کو دیکھا کوئی غم نہیں ہوا پھر دوسرے پہلے سے دیکھا کہ جب مال ملنے کی اطلاع ملی ہے شاید اس وقت خوشی ہوئی ہو دنیا یہ تو رسک ہے ہی ہے نا ہو سکتا نقصان تھی تو پہلے سے تیار سے مراقبہ کیا ہوا تھا نا کہ بھائی دبا لٹ جائے تو کیا ہوگا کچھ نہیں ہوگا الحمدللہ اچھا جی خبر ملی الحمد یہ چیز ہونی چاہیے دنیا جو ہے وہ ہاتھ میں بے شک ہو دل میں نہیں ہونی چاہیے دل غنی ہونا چاہیے دنیا سے ورنہ بعد میں آدمی بڑا اوکھا ہوتا ہے بڑی مشکل پڑتی وہ ہمارے عامر عثمانی صاحب نے لکھی ہے نظم ہے ان کی غزل کہہ لیں اس کا میں اس کا ذکر کر چکا ہوں یہ قدم قدم بلائیں یہ سواد ہوئے جانا وہ وہیں سے لوٹ جائے وہ یہیں سے لوٹ جائے جسے زندگی ہو پیاری اس میں وہ کہتے ہیں کہ جو غنی و ماں سوا سے وہ گدا گدا نہیں ہے جو غنی و ماں سوا سے اللہ کے سوا ہر ایک سے غنی ہے کسی سے اس نے امید رکھی ہوئی نہیں ہے تو وہ اگر غریب بھی ہے تو غریب نہیں ہے جو غنی ہے ماں سوا سے وہ غدا غدا نہیں ہے جو اصرے ماں سوا ہے وہ غنی بھی ہے بکاری جس کی تمنا دوسروں سے جڑی ہوئی ہیں ہر وقت رال ٹپکتی رہتی ہے اس سے یہ مل جائے گا اس سے یہ مل جائے گا اس سے یہ مل جائے گا اس کے گھر میں اگر ملینز بھی پڑے ہوئے ہیں تو وہ بکاری ہے مومن تو غنی ہوتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما کرتا تھا غنی وہ ہے جس کے دل کا ہدایات بھی دیا کرتے تھے جاتے ہوئے ان کو بہترین ہدایہ دیے گئے پھر حضور نے پوچھا کہ تمہارے کافلے کے سب لوگوں کو مل گیا کوئی رہا تو نہیں کہ جی ایک بچہ سایا وہاں ہمارا جو کافلے کے وہاں دیکھ بھال کر رہا ہے وہ ہے باقی تو باقی تو سب کو مل گیا آپ نے فرمایا اس بچے کو بھیج بچے سے بڑا ٹین ایجر تھا وہ جو اٹھارہ سال کا سولہ سال وہ اس کو بھیجا بے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ آپ کی کوئی حاجت ہے کچھ چاہیے آپ کو اگر تو کوئی ڈیمانڈ کرتا تھا وہ ڈیمانڈ پوری کرتے تھے ادروائز وائز پر جو حضور نے تیار کیے ہوتے تھے وہ ہدایات دے دیتے تھے اس بچے نے کہا اللہ کے رسول میری قوم تو آئی تھی دین کے لیے مگر دنیا لے کے چلی گئی ہے میں آپ سے صرف دین لینا چاہتا ہوں آپ میرے لیے بخش کی دعا کر دیں اور اللہ کی رحمت کی دعا کر دیں اور آپ دعا کریں کہ اللہ تعالی میرے دل کو غنی کر دیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سینے پر ہاتھ رکھا اور فرمایا اللہ فر ہو اللہ فر ورحم ہو واجعل غناء وجالا کلب اس کے بعد حضور نے جو ادا تیار کی ہے جس کی قوم کو دے دی بچوں کو بھی دے دی آپ اندازہ کریں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بچے کی وہ ادا کتنی بھائی ہے ہجت الوا پر اس قبیلے کے لوگ ملتے حضور ان سے کیا پوچھتے ہیں کہتے ہو اس بچے کا سناؤ حضور نے کتنا ذہن میں اس بچے کو رکھا ہوا تھا آپ نے فرمایا وہ تمہارا بچہ جو تمہارے ساتھ تھا اس کا کیا حال ہے انہوں نے کہا اللہ کے رسول ہم نے اپنے قبیلے میں اس جیسا بے نیاز شخص کو نہیں دیکھا کوئی چیز بٹ رہی ہو اسے کبھی یہ نہیں ہوا کہ میں دوڑ کے جو ہم تو ہوتا ہے رمضان میں آپ نے دیکھا نہیں کیا اشر ہوتا ہے چار جوس کے ڈبے مسجد میں لے ہیں جناب والی ڈھینگا مشتی ہو جاتی ہے وہاں پہ ٹکریں لگتی ہیں بڑے بڑے ماشاءاللہ مسنون اور شرح شکل والے آدمی جب وہاں لڑائی کرتے ہیں جوس کے لیے یا ایک سیب کے لیے تو حشر نشر ہو جاتا ہے کوئی چیز بھی بٹ رہی ہو اللہ کے رسول کبھی اس نے اس طرف دیکھا ہی نہیں کسی چیز کا روادار نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور دعا دی اس بچے وہ بچہ ایسے ہی ہے خاص گٹس تھے اس بچے کے اندر تو یہ جناح جو ہے کہ آدمی ہر ایک سے بے نیاز ہو جائے میں نے اللہ کے لیے کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کی تشریف فرمائی من آتا للہ جو دے اللہ کے لیے دے وہ من للہ اور روکے تو اللہ کی خاطر روکے ہم تو دیتے ہیں تو اس لحاظ سے دیتے ہیں کہ بھائی ایسی جگہ دیں کہ بعد میں وہ سال بھر ہمارے گھر میں کام بھی کرتی رہے کسی غریب کو دینا بھی ہے نا تو مدد اس لحاظ سے کرنی ہے یہ جو زکات کمیٹیاں بنی ہیں اس میں بھی یہ جو ناظم وغیرہ ہیں وہ ان لوگوں کو دیتے ہیں جو بعد میں ان کی فصلیں کاٹتے ہیں اگر کوئی فصل کی کٹائی نہ کرے تو اگلے سال زکات کو نہیں ملتی وہ زکات اس مزدوری میں دیتے ہمارا بھی ہم بھی جو ہماری اما کے پیچھے برتن دہ رہی ہوگی زکات اسی کو دیں گے ہم یہ جو اس کے ساتھ ہم نے بینیفٹ لیے ہیں یہ شرک ہو گیا ہے ہمارے اسلاف کتنی احتیاط کیا کرتے تھے کہا جاتا کہ مامبو نفا رحمت اللہ علیہ سے کسی نے قرض لیا یہ اس کے تقاضے کے لیے گئے تو دھوپ میں کھڑے تھے تو کسی نے کہا کہ یہ دیوار کے سائے میں ہو جائیں کہنے لگے اس آدمی نے مجھ سے قرض لیا ہوا ہے اگر میں اس کی دیوار کے سائے کے نیچے کھڑا ہوا تو یہ سود میں شامل نہ ہو جائے جس نے دیا اللہ کے لیے دیا اچھا جب ہم اللہ کے لیے دیں گے اور جس کو ہم نے دیا ہے اس سے ہم یہ توقع رکھیں ہم نے تو یہ سمجھ کے دیا کہ اب یہ ساری زندگی سلوٹ مارتا رہے گا اور اس کی اولاد بھی ہماری سامنے آنکھیں اونچی نہیں کرے گے ہماری زکات پہ جی رہے ہیں یہ ہی لوگ ایک ایکسائٹ ہے ہم لوگوں کی یہ لوگ پوچھیں جی بتا کے دینا کیوں بتا کے دو تم زکات بہن کو دینی ہے تو مدد کر کے دو وہ سمجھے کہ بھائی نے غریب سمجھ کے میری مدد کی لازم لازمن اس کو اور اس کی اولاد کو بتا کے دینا کہ یہ زکات ہے زکات دینے والے کے لیے مدیں ہیں کہ کہاں کہاں اس نے دینی ہے جو خرچ کرنے والا اس کی مدیں کوئی نہیں ہے وہ اسے ٹکے بھی کھا سکتا ہے ہاں وہ آپ کی چائے بھی بنا کے آپ کو اسی سے پلا سکتا ہے اب جب اس کے ہاتھ میں چلی گئی ہے تو زکوات کے پیسے نہیں رہے اب اس کی ملکیت ہو گئے جب ہم دیتے ہیں تو آپ یہ توقع کرتے ہیں کہ آپ یہ لڑائی جھگڑا بھی نہیں کرے گا جہاں کوئی مقدمہ شدمہ ہوگا جھوٹھی گوائی کی ضرورت ہوگی لازم اس کو دب کے ساتھ لے جاؤں گا دے گا یہ کیوں زکوٰۃ لیتا ہے سب پانچ ہزار دس ہزار روپیہ دیتے یار اتنی بھی اس کی مطلب میری مدد نہیں کرے گی اب یہ چیزیں ہم سوچ ہیں اور وہ جواب دے دیتا ہے کتنا افسوس ہوتا ہے اب اس کو اگلے سال زکوات نہیں دینی اس کی ایسی کی کیسی تو وہ کیا ہو زکاط جو پچھلی تھی ختم ہو گیا اللہ کے لیے آپ دیکھیں بیٹی نے لگا اور اس کو آگے لے کر کچھ لوگ چلے انہوں نے الزام لگایا نہیں سٹوری ڈائٹر جو تھا وہ تھا اس کے الزام کو لے کر تلک کون ہو بلسبانوں پر لے کر اسے آگے چلنا جیسے مشن لے کر دوڑتے ہیں اولمپکس والی تو اللہ نے بہت پیارے الفاظ اس لیے میں کہتا ہوں کہ عربی اگر آپ سمجھیں گے تو قرآن آپ کے دل میں اترے گا کتنی پیاری بات اس طلب کون ہو بیال سنا تھے جب تم اسے زبان پر لے رہے تھے کان میں نہیں لے رہے تھے بھائی کان میں لو تو کان کے پاس دماغ نام کی کوئی چیز ہے نا تو وہاں تم سوچ لیتے نا اس کو پروسس کر لیتے نا وہاں پہ کہ یار کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ طالان ہاں سے یہ چیز متوقع ہے عورتیں یہ سوچتی ہیں کہ اگر عائشہ کی جگہ میں زوجہ رسول ہوتی مجھے وہ مقام حاصل ہوتا اور مجھے اکیلا دکیلا مرد مل جاتا تو میں یہ کام کر لیتی اللہ نے یہی کہا نا لاہم تمہن المو مین وال مینا تو اور مرد یہ سوچیں کہ میں بدری صحابی ہوتا مجھے وہ مقام ملا ہوا ہوتا مجھے اگر نبی کی بیوی اکیلی کہیں مل جاتی ٹھیک ہے وہ ام المومنین نہ ہوتی میری ماں نہ بھی ہوتی قرآن نے تو ماں کہا ہے نا نکاح کو آرام کر دیا بلکہ یہ جو مائیں ہیں ان کے ساتھ قیامت کے دن ہمارا کوئی نصب نہیں ہوگا یوم الما نقی وہ اما بھی فلا صاحبہ بھائی نہ اس ماں کے ساتھ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ہمارا تعلق اسی طرح ہوگا جس طرح نبی کے ساتھ ہو وہ ماں افضل ہے اگر ماں نہ بھی ہوتی صرف نبی کی بیوی ہوتی تو مجھے اکیلی مل جاتی تو میں یہ کام کرتا ہوں ریپ کرتا ہوں مہا غلط مل اور جب تم نہیں کرتے آج چودہ سو سال بعد بھی اس تصور سے تمہیں پسینہ آ جاتا ہے تو کیسے میں تو بدری صاحبی نہیں یہ کام کیا ہو؟ جب تم کان میں لیتے تو دماغ میں اس کو تم پروسیس کرتے اور تم اس چیز کی نفی کرتے تم نے دماغ میں نہیں سوچا تلب کو نہ ہوبیال زبان پر لیا اور آگے بڑھ کر کر دیا زبان پر لے کر زبان سے آگے پکڑا دیا جیسے انگارا ہاتھ پہ رکھتا ہے اور آگے آگے رکھ دیتا ہے زبان پر لیا تم نے زبان سے دوسری زبان پہ ڈال دیا تم تلب کو نہ تم تم میں نہیں لے رہے تھے زبان پر لے رہے اور زبان سے چلا رہے تھے بات کو ان میں کچھ لوگ وہ بھی تھے جن کو بکر سے صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو صرف زکات نہیں دیتے تھے ان کو ان کو باقاعدہ اپنے اصل مال میں سے فیڈ کرتے تھے آپ نے فرمایا اب نہیں دوں گا کچھ نہ کچھ ان کو خیال ہونا چاہیے تھا اللہ نے فرمایا نہیں وہ تو میرے لیے دے رہے تھے نا ولایات علی الفضل مسا آتے ہیں قربا دیکھو قسمت کھاؤ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے دوبارہ ان کا شروع کر دیا اور دگنا کر دی کہ میں دی؟ تو اللہ کے لیے دے جب اللہ کہہ رہا ہے دو تو اللہ کی چیزیں دینی چاہیے منا وہ من اللہ جس نے دیا اللہ کے لیے دیا اور اللہ کے لیے دو گے تو دے کے بھول جاؤ اب کسی سے خیر کی توقع مت رکھو کسی کو اب لائج کرنے کی کوشش مت کرو بعد میں پشتاؤ گے بندہ بڑی بے وفار چیز ہے بندہ بڑی بے قا چیز فورن آخی کر لیتا ہے بندوں کے ساتھ نہیں رب کے ساتھ بھی رب اس کی سائکی نہیں بتا رہا وہ ایڈا مسل انسان ادور دانے جمبے ہی اوکا آئڈن اوکا بندے کو جب تکلیف ہوتی ہے ہمیں کھڑے بھی پکارتا ہے بیٹھے بھی پکارتا ہے لیٹے بھی پکارتا ہے یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا فلما کشف نہ انہ جب ہم اس کی مشکل کو حل کر دیتے ہیں تکلیف دور کر دیتے ہیں مرا کیا پیارے الفاظ ہیں مرا یا مر مرور کہتے ہیں نا ٹریفک کو گزرنا مر کا الم یا دلا در مسا ایسے گزر جاتا ہے جیسے کبھی اس کو نہ تکلیف آئی تھی نہ اس نے ہمیں کبھی پکارا تھا اتنا بے وفا ہے اتنا نہ ہے قرآن کے الفاظ ہے کو تل انسان و گولا لگے اس انسان کو یہ کتنا نا ہے مر جائے یہ انسان یہ کتنا نا ہے تو بندے کے ساتھ اگر آپ تو ہاتھ رکھیں گے یہ رب کی نہیں پوری کرتا آپ کی کیا کرے گا اللہ کے کریے دو دادا اگر گھر والے کہیں بھی کہ آپ نے یہ کیا تھا آپ نے یہ کیا تو انہوں نے کیا کیا بھائی میں نے ان کے لیے یہ کیا ہی نہیں تھا کہ مجھے واپس ملے گا حضور کو کیا تعلیم دی تھی اللہ نے والا تب انہوں نے دستکر ابھی کسی پر اس نیت سے احسان مت کرنا دستخر تاکہ وہ زیادہ تو میں تمہارے اوپر احسان کرے گا پلٹا کے زیادہ دے گا نہیں پلٹنے کی امید مت رکھو پلٹنے کا معاملہ اس پر رکھو میں نے اللہ کے لیے دیا داوان